وہ اس قرآن پاک کی میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آیت من قرآن ہے یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا وہ تعارف کروایا ہے جو سورت الاخلاص کی تفسیر ہے سور الاخلاص کے اندر تو بس وہ چار آیات کے اندر مختصر بات کی گئی سورت الاخلاص کی تفسیر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی جو ہے دو سو پچپن نمبر آئے سورت البکرا کی صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت العظم آیت العظم مدل قرآن فرمایا ہے قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عظیم کا مطلب ہوتا ہے آزم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا بڑا گروہ نہیں جس طرح وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں سننے بنے ماجا سے کہ سواد اعظم کو پکڑ لو سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو پکڑ لو تو بریلوی پاکستان میں کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہیں, ہم ہاتھ پر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کو پکڑ لو سب سے زیادہ ہم ہے جو بندی بنگلہ دیش میں زیادہ ہے وہاں وہ کہتے ہیں سواد اعظم کا مطلب ہے جو بندی ہو جاؤ اہل حدیث سعودی عرب میں زیادہ ہے وہ کہتے ہیں سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث ہو جاؤ اور یہ مطلب نہیں بھائی ہو سواد اعظم کا سواد اعظم کا مطلب ہے ازمت والا گروہ وہ اس زمانے میں سابق اکرام علی مردوان تھے اور کیا تک ایک گروہ جو قرآن سنت اجماع کو حجت مانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اشتہاد کا قائل ہے وہ اہل سنت میں یا وہ آزم گروہ ہے تبات ہے اس کی تھوڑی ہو پہ بھی دنیا میں پونے دو ارب کرسچن ہیں تو ان کی زیادہ ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی تداد پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا بلکہ اتھینٹسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ورنہ قرآن پاک کی سب سے لمبی جو آیت ہے وہ سورت البرا میں آگے چل کر آئے گی. تو اگر تداد کا مطلب بڑا ہونا ہوتا اس کی لینتھ کا تو پھر آیت پور تو آزم نہ ہوتی پھر تو وہ ہوتی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سورت العظم قرآن پاک کے اندر سورہ فاتیا ہے تو اگر تعداد کی بات ہوتی تو سورج بکرا سب سے بڑی ہے اس کو سورت العظم ہونا چاہیے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج فاتحہ کو فرمایا اس کا مطلب ہے عظمت والی سورت سب سے زیادہ سورہ فاتحہ ہے یا اس کے بعد پھر سورہ اخلاص ہے آپ کو شیطان جو ہے وہ نیند دلا رہا ہے جو دیکھے نا اس کے دائیں بھائی کو سویا ہوا ہے اس کو پکڑے اب آپ ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھنی ساتھ ساتھ تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمیں آیت السی سمجھ آ جائے کیا ہے تک ورنہ تو عید سمجھ آ جائے گی کائنات بنی تو عید کے لیے تو عید تو اس نے سمجھنے نہیں دینی ہمیں تو آج شیتان جو ہے وہ پورا زور لگائے گا کہ یہ آیت الکرسی سمجھ نہ تو یہ آیت العظم قرآن پاک سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی ہے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کتاب الوکال چیپٹر میں امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سیدنا ابو نام رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے اور صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے تو ہمیں رات کو سوتے وقت اور صبح بھی صبح و شام کے اذکار میں یہ آیات الکرسی شامل ہے اور تیسری فضیلت سنن مسائی القبرہ کے اندر موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ امام کائلات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیات الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے یعنی وہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا جو اپنی عادت بنائے گا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ایک ضعیب روایت ہے لیکن ضعیب روایت اس کے سپورٹ میں میں لے کے آ رہا ہوں کے اندر اس میں سعیدنا علی رضی اللہ تعالی سے یہ روایت ہے کہ کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ کسی سے بات کیے بغیر فرض نماز کے فوراً بعد اللہ استغفر اللہ استقف اللہ استفر اللہ اللہ منقسلام منقسلام تبارتیاد الجلالی والاکرام پڑھ کے فوراً آیات الگسی پڑھ لیں بغیر کسی سے گفتگو کیے یہ اس کا پروٹوکول بھی ہو جائے گا تو یہ تو اس کی فضیلت اس اعتبار سے اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں اللہ لا اللہ اللہ الحی القیوم اللہ ہی ہے کہ اس کے علا اس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے مگر وہی اللہ الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنا ہے اسی کی طرف سے ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے جو ہمیں جتنی کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا جو وجود اپنا ہے وہ اسی ایک دیوائن سورس کا مرمون منت ہے اسی ایک اللہ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کائیں اگر اللہ تبارک و تعالی کا امر نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امر امرکن نہ ہو یہ تمام چیزیں اسٹیبل نہیں رہ سکتی جیسے سورہ پاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ان کو تھامے تو کوئی ایک ایسا نہیں کہ جو ان کو تھام سکے یہ کائنات جھول جائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ ان تھام رکھا ہو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس نے تمام چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے تمام لوگوں کی زندگیاں چاہے انسان ہوں جانور ہوں فرشتے ہوں انبیاء ہوں فلکیات کی جتنی چیزیں ہیں زمین و اسمان تمام کی زندگی مرہون منت ہے ایک اللہ کے الحمد آزم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل اور پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے تھے المسترق الحکیم کے اندر یہ صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے یا یا قیوم برحمتی کا سب خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یہ وہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم میں آزم ہے الحی خود سے زندہ اللہ کے علاوہ کوئی خود سے زندہ نہیں ہے باقی سب کی زندگی اللہ کی وجہ سے ہے جب جائے گا لے لے گا القیوم جو سب کو زندہ رکھنے والا ہے خود زندہ اور سب کو زندہ اور قائم رکھنے والا لا لات خدو ولا وال <تصفح> نہ تو اللہ تعالی کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے ہم <تصفح> لوگ جاگ بھی رہے ہوں جتنا بھی کئی لوگ اونگ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے پوچھے ہوئے نا ہم جاگ رہے ہیں لیکن اونگ تو آ رہی ہے غافل تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اونگ بھی نہیں آتی ہے نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے اون بھی نہیں آتی پڑنا اس کو نیند آتی ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ناؤز بلّہ اگر کائنات سے غافل ہو جائے تو یہ سارا سسٹم کو کر جائے گا یہ سارا ڈپینڈنٹ ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر تو یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی یہ بات آئے گی نا پھر سماواتی ممافل ارد اس سے مراد پوری کائنات ہوگی کیونکہ سارے آسمان اور زمین اور جو کش ان کے درمیان یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی کی ملکیت ہے زمین کا خصوصیت سے لیے ذکر ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اس طرح کا کوئی پلانٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوا کہ جہاں پر اس طرح کی زندگی موجود ہو ویسے تو زمین سے بہت بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں لیکن قرآن میں زمین پر اس لیے زور ہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے صرف بیس لاکھ مخلوقات تو دریافت ہو چکی ہوئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات اس زمین کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ تعداد نہیں ہے سپیشیز کی بات کر رہا ہوں مثلاً گھوڑا ایک مخلوق گزا دوسری مخلوق کوا تیسری مخلوق کیل چوتھی مخلوق اس طریقے سے اگر گننا شروع کریں تو جانور اور پودے اور یہ چرند پرن اور حشرات ملا کر بیس لاکھ مخلوقات بنتی ہیں جو زمین پہ دریافت ہو چکی ہیں اس روح عرض پہ ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی زندہ مخلوق موجود نہ ہو ایون ہماری یہ کھاڑ ہے اس کے اوپر بھی بیکٹیریا پل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارغ و تعالی سے رزق مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کرتا ہے ایک دہی کے کپ کے اندر چھ ارب بیکٹیریا ہیں مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے وہ رف کس سے لے رہے ہیں ایک اللہ سے اس وقت کائنات کے اندر ڈھائی سو ارب ٹو ففٹی بلین گلیکسی زریافت ہو چکی ہیں ایک گلیکسی کے اندر تین سو ارب سورج ہوتے ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے یہ ہمارا جو سورج نظر آتا ہے زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے یہ ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں اور موجود ہیں یہ ایک گلیکسی بنے گی ملکی وے اور پھر اس گلیکسی کی طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں یہ نیشنل جغرافی اور ڈسکوری چینلز جو امریکہ کے ان کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام کی تمام کائنات جس کے ستارے اور جس کے اجزام بلکہ گننا ناممکن ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے کائم ہے لگو ما فماوات و ماف العم اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے منزل یش اللہ دیزنی کس کی مجال ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے دنیا میں سفارش کی جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی جج کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بڑا شریف آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو فائل پیش کی گئی ہے یا جھوٹے گواہ پیش کیے گئے ہیں اصل میں تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ اللہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا جا کے اللہ جی آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں اس کو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں یہ سفارش کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کس کی ضرورت ہے من یہ سوندا یہ جو اتنا جو اللہ تبارک سرانہ خطاب ہے کس کی ضرورت ہو جو میری بارگاہ میں سے بات کرے مجھے کون بتائے کہ پلان دندہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے فرشتوں نے اس کی غلط چیزیں لکھ لی ہیں کون ہے مجھے یہ بات بتائے اللہ بھی ہاں میرے اذن سے کوئی بات کرے میں جس کو اجازت دوں کہ فلاں کی شفاعت کرے وہ الادا معاملہ ہے ورنہ مجھے فیکٹ اور فائل کون بتا دیتا ہے یہ سارے فیکٹس کسی کی بھی فائل جو کھلے گی اس کی جرم کی داستان وہ تو میں جانتا ہوں اللہ بزنی یہ واحد مقام ہے جا سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دنیا کیا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن ساتھ فرمایا اللہ بھی مگر اس کے عزم کے ساتھ اب اذن کس کو دیا ہے اللہ و تعالیٰ نے شفاعت کا ایک اذن تو وہ ہے جو شفاعت کبرہ ہے جو امام کائنات سید الیناخرین شفیع رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفغن والے حدیث ہے حدیث کیا ہے حدیثیں ہیں درجنوں عدیسیں ہیں بخاری اور مسلم کی اور باقی کتابوں میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں یہ تو عدیث متواترا ہے شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ لہذا پوری دنیا کے مسلمان چاہے اہل سنت کے لوانے والے ہوں بریلوی گوبندی اہل حدیث یا اہل تشیہ ہوں کسی کا شفاعت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام اولین اور آدرین کا سردار ہوں یہ اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت شروع ہو جاتی ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ جب پرشانی کے عالم میں ہوں گے تو اکٹھے ہو کر سید آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم نور علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اس طریقے سے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں مختصر یہ کہ اینڈ پہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے دن میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر شفات کا دروازہ کھلے گا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سال اٹھائیے آپ شفات کریں آپ کی شفات قبول کی جائے گی آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد محسوس کر دے گا کہ آپ اتنے امتوں کو دوزت سے نکال کر جنت میں لے جائیں ان کی شفات فرمائے تو میں پھر ان کی شفات کروں گا پھر واپس آؤں گا پھر میں نبی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہلے سکھائے گا جس سے میں اللہ تعالیٰ اس طرح تین دفعہ ہوگا اور پھر تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس نے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ کہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی میں دوزخ سے نکال لوں تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری دفعہ جب جائیں گے دوزخ کی طرف تو تمام اپنے امتیوں کو نکال لیں گے مگر وہ لوگ جن کے بارے میں پھر فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے امتی آپ دوتر سے نکل چکے ہیں سوائے ان امتیوں کے جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے قرآن نے کن لوگوں کو روک لیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل فیصلہ ہے صورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں اِنَّهُ مَن بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ دوزخ حرام کر دی ہے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا وہ لیادب اللہ پھر دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے صورت النساء میں آٹھ نمبر اڑتالیس اور ایک سو میں شاہ فرمایا ان اللہ اللہ یکرشر کبھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی موت نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ یکر محدود شاہ اس کے علاوہ جس کا گناہ چاہے گا معاف کر دے گا وہ نہیں یشرق بلّہ فقد اب اللہ بلالم دائیدا اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا پڑا تو شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی شرک کرنے والے کی شفاعت بھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ قرآن نے روک رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے اگرچہ وہ آپ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن ان کی شفاعت نہیں ہوگی صحیح مسلم میں عزیز ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا تو اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرق ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک جھوٹی بات پبلک میں چل رہی ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے اب کوئی بھی شرک نہیں کرے گا قیامت مطلب. تک شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے وہ سابام علی مردوان تھے اور ان کے مدد پر قیامت تک گروہ باقی 73 میں سے فرقوں نے سک میں جانا ہے تو شرک میں تو مبتلا ہوں گے ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا قیامت تک اسی کی شواعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے وردار کیوں پر مارے کہ جس کا جنازہ میں چالیس مسلمان ایسے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں جنازہ تو پڑتا ہی مسلمان ہے اس کا مطلب مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس میں ہمارا پورا پرفلٹ ریسرچ پیپر دوا سے رفیع اللہ سے وہ ٹاپک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفات کے بعد پھر آپ نے آئے تلاوت فروائی صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی وایت اصا آتا کا ربو کا مقام اب محبود آ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس جگہ پر فائز کرے گا مقام محمود پر یعنی ایسے مقام پر جہاں لوگ آپ کی تعریف بیان کریں گے تو یہ مقام محمود کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا ذکر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتا چلی اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا پچھلے انبیاء کرام کو یاد کر کے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے بارے میں کیا کیا بات کی یا قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے امتی تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو چھوڑ دے یعنی وہ اللہ نے برات کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا اے اللہ میری امت میری امت میری امت, میری امت اسی وقت پھر اللہ تبارک نے علیہ السلام کو بھیجا یہ جی صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے اور علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے معاملے میں غمناک نہیں ہونے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاط کا اللہ تبار نے عزت عطا فرمایا پران بھی ہےتی ربو کا فتح دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کا اختیار دیا گیا لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے امام کا انہیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی میں نے ایک وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس قیامت اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی نہیں ملنی چاہے وہ نام لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر وہ نبی وسلم کا گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و سباد میں شرک کر رہا ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں اسی طریقے سے ایک بہت زبردست حدیث جامعہ ترمتی میں موجود ہے سیدنا انس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں جامعہ ترمتی میں بہت زبردست یہ حدیث میں نے آج ہی پڑھی ہے مجھے بڑا مزہ آیا میں نے کہا یہ میں ادیس ضرور بیان کروں پہلے سنی سنائی تھی لیکن پہلے ہم سن سنا کے سننی تھے آپ پڑھ لکھ کے سننی ہے تو سنی سرائی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک خود صحیح صنعت کے ساتھ پڑھ نہ لیں تو حضرت انس نے کہا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کی شفاف کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم پولیس رات پہ ڈھونڈ لینا میں پولیس رات پر ہوں گا اپنے امتیوں کو وہاں سے گزار رہا ہوں گا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ اگر میں پولیس رات پہ آپ کو نہ مل سکوں تو میں پھر آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ فرمایا اگر میں پولیس رات پر نہ ہوا تو میں پھر میزانے امال پر ہوں گا جہاں میزان امال نامے تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پر میں ہوں گا ان کا اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کو تلاش کر لینا میں اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں تو انہوں نے کہا یاز وسلم اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا نہیں ان تین جگہوں کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا میں انہیں تین جگہوں پر ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے حقدار جو لوگ بنیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سنت اجماع کو مانا ہوگا ورنہ میں نے بہاری اور مسلم کی کئی دفعہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنواتے ہیں کیا دن میرے عہدے پوستے پہ کچھ میرے امتی لائے جائیں گے میں ان کو جب پانی پلانے لگوں گا وہ مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی مفاد کے بعد انہوں نے دین میں بزٹیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے ہوں گے آپ کی امتی کیونکہ ان کے عزائیں وضو چمک رہے ہوں گے آپ پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں لیکن نبی السلم کو آ جائے گا انہوں نے دین میں بدتیں داخل کر دی تھی یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سخ لمن غیر آبادی دوسری روایت میں آتا ہے سخ قن لمن بد ال آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا تو یہ شفاعت اتنی نہیں جب تک عقیدے اور نظریات اس مطابق نہیں ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی اور یہاں وہ حدیث بھی جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام میں دس سو چورانوے نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اندر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ربیعہ بن کام رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کروایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سل رضیع مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے بھی کیا بات خوب دعا کے لیے نبی سلم عرب کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیں اور میرے یاد دلہ بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے ہماری طرح کو ہوتا دنیا دار تو اور چیزیں بھی مانگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ بس اس کے لیے میرے لیے دعا آپ فرماس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو کسرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی یہ نہیں ہے کہ بغیر کیے ہوئے کچھ مل جائے گا یعنی نمازوں میں پابندی کا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی تیری اللہ کی بارگاہ میں تو میں سفارش کر دوں گا لیکن نیک امار بھی اپنے کرتوت بھی ایسے کر کہ اس کی وجہ سے تم وہاں تک پہنچ جائے تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہ امردوان جنت کے مشتاق تھے لہذا جو چند صوفیاء کا یہ غلط کنسپٹ ہے سب صوفیاء کا تو نہیں میں کہتا لیکن چند صوفیاء کا وہ کہتا ہے کہ سانو جنت نہیں چاہیے اصل اللہ سے بادت کرتے ہیں کرنے سانح دولت کا کوئی ڈر نہیں تو یہ عقیدہ سناتن باطل قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور ادھر ہی وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے تسرت العلیہ کتاب کے اندر شیخ فریز الدین اختار نے آج سے آٹھ سو سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انتہائی خطرناک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بسریا کے بارے میں پتہ نہیں اس بچاری نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں وہ تو فوت ہو چکی ہیں اللہ کے بارگاہ میں ہم ان کو تو کچھ برا نہیں کہتے لیکن ان کی باتیں جو کتاب میں موجود ہیں ہم وہ تو بیان کریں گے لوگوں کو بتائیں گے غلطی کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی عیسائیوں کی غلطیاں بتاتا ہے مشرقین مکہ کی غلطیاں بتاتا ہے ہمیں بھی مسلمانوں کی جو غلطیاں وہ فائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے بغیر کسی پر گالی گلوچ کیے ہوئے غلطی بتائیں گے تو کوئی اصلاح کرے گا ایک کادیاانی کو یہ بتائیں گے یعنی ختم نبوت کا کیا مطلب ہے جی جو جل لگے لگا رہا تو اس رہے سمجھ آئے گی تو رابعہ بسریا نے ایک دن ایک ہاتھ پانی اٹھایا ہوا ایک ہاتھ میں اس نے آگ اٹھائی لی تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے اس نے کہا جی میں یہ پانی سے دوزخ کی آگ بجانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت روزک کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے اللہ کی عادت کریں اللہ عظب اللہ تعالیٰ اب لوگ یہ پہلے ہم بھی واقعات آج تک دو تین سال پہلے بیان کر کے بڑا جھوم سے تھے آہ آہ جی کیا تو عید ہے جیت مٹی تو عید ہے یہ تو عید ہے یہ تو گستاخی ہے ایمان والے تو جنت میں نبی کا پڑوس مانگ رہے ہیں اور نبی بھی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جنت نو اگلا اور مزے کی بات ہے اس سعدی کا نام ہے ربیہ تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ ربیہ کے ساتھ ہے رابیہ بتری کے ساتھ نہیں ہے رابہ اور ربیا دونوں ایک جیسی نام ہے ہم ربیہ کے ساتھ ہیں رابعہ کے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کروائے اور جنت میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالی کا دیدار ہے وہ جنت میں جائے بغیر ہونا کوئی نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں تو اللہ جنت میں دیدار کروائے گا دولت میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں ہونا تو جنت میں جانا ضروری ہے اللہ کے دیدار کے لیے لہٰذا جنت دوزت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور منہ سے اول پول بکنا یہ سب جرم ہے بغیر بکنا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے میں کہتا ہوں یہ کفر بولنا یہ کفریات ہے جنت کی توہین کرنا جنت کی توہین اللہ کی توہین ہے لبل کیونکہ اللہ کی رحمت کا جو مقام ہے وہ جنت ہے میں نے شباب کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی الحمدللہ للہ یا لوما بین مما خل خلفہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے یعنی جس کی شفاعت آپ کر رہے ہو یا جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے اپنے معاملات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پہلے کر رہا ہے جو بعد میں ہونے والا ہے اللہ کو کون بتایا یا اللہ اس کی شفاعت قبول کر لے میری طرف سے اس بیچارے نے یہ نہیں کیا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آگے کیا جو کچھ پیچھے چھوڑ گیا ہے اللہ تعالی کے علم سے کوئی بھی کسی چیز کا ہاٹہ نہیں کر سکتا اور خصوصاً فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ احاطہ کروا دے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے فرشتوں کو نہیں سکھائے آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتے نہیں بتا سکے اس طرح فرشتوں کو کئی چیزیں سکھا دی انبیاء کرام کو کئی سکھا دی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تین چیزیں سکھا دی جو صورت القاف میں آتی ہے حضرت موسل کو نہیں پتا تھی اگر علیہ السلام نے تو خضر اللہ السلام سے سیکھی ایک نبی کو بتا دی دوسرے کو نہیں بتائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ علم غیب بولنا کہ کسی نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے عالم الغائب صرف اللہ عالم الغبی و وہ اللہ ہے علم غائب کا لفظ بولا جا سکتا ہے میں نے عدیث بھی بتائی تھی اللہ با شاہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا علم کے اوپر ان کو جو ہے مطلع کر دیتا ہے وط یا کرسی یوہ سماواتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی نے زمینوں کو اور زمین کو اور آسمانوں کو, آسمان کو گھیر رکھا ہے ولاد ہوا شفز اور اللہ تعالیٰ کو زمینوں آسمان کی حفاظت کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کی ولا یہود ہوا اس کی حفاظت اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہم تو گھر میں ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں مجھے پتہ ہے ایک بچے کو سنبھالنا مشکل کام ہے تو زمین و عثمان کی ساری مخلوقات کو سنبھالنا ان کی حفاظت کرنا اللہ تبارک بتانا کہتا ہے مجھے کوئی بار نہیں اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے وہ اللہ علیم اور وہی ہے سب سے بلند العلی بلند ہے اللہ عظمت والا ہے یہاں پر یہ اسمان صفات کا تھوڑا سا مسئلہ میں ایڈریس کر دوں یہاں پہ یہ لفظ آیا وس کرسی یو سماو اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر رکھا ہے زمین و آسمان سموئے ہوئے ہیں اللہ کی کرسی میں اب بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کرسی سے مراد بادشاہت ہے حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعویل کیے بغیر ان پر بغیر کیا کے ایمان رکھتے ہیں جبکہ اہل بدت جو ہے جہمیہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ ریس آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ کیٹاگریکل مینشن ہے اور اشارت القرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو اس کو سجدا کیوں نہیں کرتا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا تو اب جو جہمی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں اس کی شان کے لائق جیسے ہیں ہاتھ ہم مانتے ہیں لیکن ان کی مثال نہیں دیتے لئی سکم مسلی شعیح محمد تمیر البشیر اللہ کی مثل کوئی شاید نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اہل سنت اور اہل بدت کا یہ فرق ہے اہل بدت کا جہم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اس میں میں دو حدیثیں بیان کر کے تو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تو جامعہ ترمزی میں ابواب الزکا کتاب الزکا چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی میں امام ترمزی نے اس پہ کامنٹس بھی کیے ہیں جو میں نے آپ کو سنانے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو امام ترمزی بھی لے کر آئے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے گھر ایک لکمہ ہی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اپنا ضائع ہاتھ آگے بڑھا کر اس رکمے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لکمہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کی وجہ سے وہ اور پہاڑ کے برابر اس کا وزن کر دیتا ہے اس کو وہ اجر اقاف فرماتا ہے اس کے اوپر امام ترمنی سے بیٹھ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آیا کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں یہ تمام چیزیں بھباری مزم اور قرآن پاک میں موجود ہیں ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں بغیر ان کی کوئی تمثیل یا مثال بیان کیے ہوئے جب جو جامع ہے وہ ان کی تعویر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے آنکھوں سے مراد قوت بسارت ہے آنکھیں نہیں ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ جامعہ نے ان کی وہ تعویل کی جو اہل سنت میں سے کسی نے کی کسی نے نہیں کی اہل سنت کے امام امام مالک پورا بلکہ امام تزیہ یہ الفاظ لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے امام امام مالک امام سفیان بن اوانا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ اور باقی احمد اہل سنت یہ کہتے ہیں ام اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں بغیر ان میں کوئی تعویل کیے ہوئے بغیر اس کی کوئی مثال بیان کیے ہوئے اور اسی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں بلکہ اللہ نے غلبہ فرمایا عرش پہ جیسا کہ المحنت ال المفنت کے اندر شیخ خلیل سہارنپوری نے انیس سو چھ کے اندر اپنے عقیدوں میں لکھا علماء جوبان کے پینتیس علماء کے اس پہ سائن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو عرش پہ مانتے ہیں تو اگرچہ اچھا انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے اگرچہ سلف نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی لیکن ہم بعد والے علماء ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے لوگوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو سورہ الحال عمران کی سائد نمبر آٹھ میں فرما رہا ہے کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں چی اور ٹیڑھ پن ہوتا ہے تو یہ تو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں بعد کے لوگوں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستبی ہوا مستبی نہیں ہوا بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ فرمایا اس طریقے سے تعبیر کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے امام ماں بہاری رحمت اللہ علیہ تقریباً دو سو جیسے لے کے اپنے آخری چیپٹر میں کتاب التوحید میں اس کا نام بھی ہے کتاب التوحید رب جہمیہ کے اوپر جہمیوں کے عقیدے کیا ہیں اور اہل سنت کے عقیدے تو اہل سنت اللہ تعالیٰ مستبی مانتے ہیں اپنی شان کے لائق اور اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے کہ جی عرض پہ ہونے سے مراد جو ہے وہ غلبہ ہے نا ادب اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے سورت الحدیث کتابر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک ضعیف روایت امام ترمزی لے کے آئے ہیں انہوں نے کہہ بھی دیا روایت ضعیف ہے لیکن اس کے آگے انہوں نے گفتگو کی ہے اس ضعیف روایت میں یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی زمین میں رسی پھینکو گے وہ اللہ تعالی تک ہی پہنچے گی تو اس کی انہوں نے تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی شخص چلا جائے اللہ تعالی کی علم ادرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سما اور بسارت اللہ کی صفات سے باہر نہیں نکل سکتا البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی زمین پہ چلنے والی ایک چونٹی کے پاؤں سے جو آواز نکلتی ہے جو ہم نہیں سن سکتے اس کو بھی سننے پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا پابند بھی نہیں ہے ہر رات بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے تہائی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا تعا فرماؤں اور یہ سنوئے فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے اور اس کی شان کے لائق ہمارا عقیدہ ایک اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھی نزول فرمائے گا وجا ربو کا والمانک اسپن قیامت والے دن فرشتے بھی اور اللہ تعالی بھی کتاب اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ان تمام عقیدوں پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی تعویل نہیں بیان کرتے یہی اہل سنت کا اور جامعہ کا اہل بدت کا فرق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑے سبحان اک اللہ عمل حمزی الا اشد ولہ اللہ اللہ اطوب الما علینا البلا المبین